والثابتون الأولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه وضره عنه وأعجرهم جنات من تجري تخيها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك للقوض العليم اللهم سبحانه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراط آپ کے شاگردان رسیق اور آپ پر سب سے پہلے لام لانے والے ان کا تذکرہ اور ان کی فضیلت قرآن مجید پر قانے حقیق نے جاگا جا بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان پر ایمان جائے وہ ری حالت میں یہ اللہ تعالی کی, کی مندی اور اللہ کا قدر تلاش کرتے ہیں ہی ان کی نشانی کے ان کے چہروں میں کے نشانات ہیں میں ان کی مثال ہے انجیل میں ایک بالی کی طرح کھیتی کی طرح ہے جس کی کومبل نمودار ہوتی ہے اس کے بعد وہ مضبوط ہو جاتی ہے ہدا کہ وہ بالی پر کھیتی مکمل طور پہ اپنے سہارے کھڑی ہو جاتی ہے اور جب فصل کی طرح پک کر تیار ہو جاتی ہے تو کاٹ کار کو بڑی اچھی لگتی ہے تو ان میں سے ایسے ایمان اور صالح عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے موفرت اور حجر عدیق ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ تو راتوں جیز میں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ فرمائے یہ وہ لوگوں سے کچھ لیا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے لیے منتخب کر لیا ہے جن کے دنوں کا اللہ نے تقرر کے لیے امتحان دے رکھا ہے ان کے لیے حجر عنیب ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور ان کے سطرے پر بہت سبق کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے وہ اپنے طرف سے خاص تعریف ان کو دی ہے اسی طرح ان کے تقوی کے بارے میں فرمایا وہ الزام کئی مسلطی اللہ اور انہیں تقوی والے کرنے پر خاطر قدم رکھا اور وہ اس کے حقدار سے اور اس کے عل سے يعني اس ایمان اور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا اور اسی اس طرح اب پکا موٹ کرا دیا فرمایا و لدینہ امانوا جا جا سبھی و لدینہ آم الخبیر حقافہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی تو لاحل یہی لوگ ہیں جو پکے سچے ہو ہیں لاہون بفرت اس ورث خوش ان کے لیے و ہے اور باعث ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رضاندی کا اعلان کروایا اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے عادی ہو گیا کہ جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت نے جان دیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا تو اللہ نے اس پر شکیلت نازک کی اوراہی بھی دی ہے اور اس کے لیے اللہ مندی کا اعلان بھی کیا ہے اللہ مبی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیٹھے بحث کر رہے تھے یعنی جنہوں نے بیعت کی وہ سارے کے سارے مبین تھے کیونکہ اللہ کروا رہے ہیں نفاذ روا نہیں کروا میں اللہ نے مبینوں کے لیے رضا رضامندی کا اعلان کیا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے چھوٹی سی رضامندی تھوڑی سی رضامندی یہ بھی جنت کی عظیم ترین نسلوں میں سے ایک نکڑ ہے جنت کی ساری نستے اللہ بین کی رضامندی کے مقابلے میں ہی اور کم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے منہ مردوں اور عورتوں سے کے لیے باغات ہیں جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور بڑے عمدہ مسکن رہائش گارے ہیں جنات کی باغات جنات میں اخبار اور اللہ رحم ال کی طرف سے تھوڑی سی رضامتی بھی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی کامیاب تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان صحاب کے رام مدانیہ ارے ہی کے لیے دنیا میں رضا رضامندی کی بشارتی کو دے دی اور پھر اللہ تعالیٰ تعالی نے ان کے ایمان کو دنیا کے تمام تر لوگوں کے لیے کسوٹی اور دریاس کرار دیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فقل قدم اگر وہ بھی ویسے ہی ایمان لے آئے بالکل ویسا جیسا کہ تم اس ندی پر ایمان لائے ہو فقل قدم پھر یہ لوگ آفتا ہوں گے وہی تبدیل اور اگر وہ پھر جائیں شفا تو پھر یہ مخالفت میں ہے کب ہوگا اللَّهِ سے آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یعنی <مدال> صحابہ کرام رضوان اللہ یا نہیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایماندار ہیں دوسروں کو بھی ویسا ہی ایمان دانا ہوگا اگر ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے سفر کا پھر ہے یہ ہدایت کا بگر نامی نماز یہ مخالفت میں ہے اسی طرح وہ لوگ جو صحافی عرآبان اللہ کے علی بجن کو بیوقوف کہتے تھے برا بھاڑا کہتے تھے اللہ سبحانہ و سہارا نے انہیں منافع قرار دیا اور انہیں بیوقوف قرار دیا اللہ تعالیٰ کراتے تھے وہ علاقے کا من نہ جب ان کو کہا جائے کہ ایمان ایمانداروں یا پھر دو ایماندار ہیں یعنی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں؟ کیا اس طرح سے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگوں ایمان لائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو انہوں نے بے وقوم قرار دیا اللہ تعالیٰ صبح آبردار بیوقوف ہیں جو صحابہ اپنی بے وقوفی کا علم بھی ہیں اور اپنی بیوقوفی کے بارے میں علم بھی نہیں ہے انہیں منافع کے ایک سرگنے نے خانب دیا اللہ, اللہ سماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں واپس لوٹے تو جو عزت والے ہیں وہ عزت والوں کو مدینے سے نکال باہر کریں یعنی اس نے اپنے آپ کو عزت والے اور صحابۂ کرام عن کو آ رہا دے گا کیسا ہے یا چڑھنا اگر ہم نسیمے میں واپس لوٹے تو عزت والے کو شکار دیں اللہ رب اللہ میں عزت ہو وصولی نہیں وہ عزت تو اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے رسول کے لیے یا اہل دیمان کے لیے حقیقی عزت اللہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہوا کرتی ہے والا کل منافین لیکن منافق نہیں جانتے یعنی کہ رام کے بارے میں لف کشائی کرنے والے کو اللہ سبحانہ چھانا ہوا نے منافع قرار دیا کئی جو کہتے ہیں منافق <ساعد> والا <سؤال> ملا صحابائی <صفيق> کے رام رضوان اللہ <سؤال> علی وسائن کے ایمان کے ساتھ رضوان اللہ علی وسائن کے منہج اور اپنانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے سن دیا فرمایا نالا حق اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد کرے وہی راستی اور روبین کے رات سے ایسے ایمان دور جب قرآن نازل ہو رہا تھا ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور گا بننا پھر جس جانب اس کا مو آئے گا اب اس کو اسی جانب جہنم اور پھر آخر اب اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ صاحت اور وہ بہت نقشے قدم پہ چلتے رہے اللہ خانہ نے ان کو مغفرت کی جزت کی اور عدامتی کی بشانت کی من نحمد انصاف مہاجرین اور انصاف میں سے پہلے سمپ لے جانے والے پہلے پہلے اسلام اور ایمان کو قبول کرنے والے ان کی اور وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ اکرام صادقون کی اچھے طریقے اللہ وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے وعدلہ کی تجری تحت اور ان کے لیے اللہ تعالی نے ایسے باہر سے تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ اور یہ بہت بڑی کامیابی اور رضوان اللہ نیمنٹ لگی کی صداقت ان کی سچائی پر اللہ و تعالی نے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش کرنے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اللہ اور کے کے معاوض بنتے ہیں رسول یہی لوگ سچے ہیں یعنی وہ مہاجری جو ہجرت کر کے اپنا گھر کے مکہ سے مدینہ پہنچے اور اللہ اور اس کے رسول علیہ وسلم کی ہدایات پر حمل کرتے رہے اور اپنے ایمان پر پختہ رہے لوگ سچے ہیں اسی طرح اللہ و کھانا فرماتے ہیں ان نماز ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے وہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تم بالبی اللہ ہو اس ایمان لانے کے بعد ان کے دلوں میں کسی قسم کسی کسی کی خدش کسی کسی کسی کسی کا شخص شبہ پیدا نہیں ہوا بلکہ پورے حضور کے ساتھ اللہ کو مانا پورے یقین کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانا وہ جادو بگم والی وہ ان کسی اور پھر ایسا نہ ہونا کہ اس ایمان کی, کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے بھی جہاد کیا اور اپنے لانوں کے ذریعے بھی جہاد کیا تو ہم یہی لوگ سچے ہیں اللہ سبحانہ خیر محبت نے ان کو سچا فرار دیا اور بار بار ان کی سچائی پر محر تصدیق سبق کی مرحدین نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی احادیث اور فراہم کو نقل کرتے ہیں حدیث حقیق کے راغی ان کے لیے وسیع علم انہوں نے ایجاد کیا اور صحابۂ کرام یہ سب سے پہلے راغی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دیکھ کر سن کر درد میں آنے والوں کو بیان کرتے ہیں اور صحابہ مجموعی کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ تمام صحابہ کے بارے میں اس بے جن و تاغیر ملتا ہے صحابہ صحابہ ثارے ثارے آجل آجل اور صحابہ کو صحابہ سارے کے سارے امرود ہیں آج عادل نے اور عادل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان آصر وال ہو کبھی گناہ کا منتخب نہ ہو اور اطراع کرنے والا نہ ہو اور خلابت کا والا اس پر کسی قسم کا کوئی تخل نہ ہو کسی قسم کا کوئی حید روپے پایا نہ جاتا ہوا تو کل اور اللہ سبحانہ بتانا ہوا تعالیٰ کے انہیں فراہمی سے محدید یہ اصول اثر کیا ہے کہ یہ سازش ہیں یہ عادل اسی طرح مکہ کے پہلے جو ایمان لانے والے صحابہ کران ہیں اور جو کچھ مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ ہیں اس کے بعد اللہ جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایماندار ان کا مقام و مسافہ بعض سے ایمان لانے والوں کی دقت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لالی کہ وہ لوگ مبلوں میں سے جو بغیر ازر کے اور وہ لوگ جو ازر کی وجہ سے کہتے ہیں یا کہا کر رہے ہیں یہ برابر نہیں ہے فقل اللہ کی بار خوشی دراج اللہ نے اپنی جانوں اور وادوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بک اللہ ہر ایک سے اللہ نے اچھائی کا ہی وعدہ کیا ہے بحد اللہ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ نے دی ہے دونوں کے ساتھ وعدہ اللہ نے اچھائی کا کیا ہے جہاد کرنے والوں سے بھی نہ کرنے والوں سے بھی لیکن جہاد کرنے والوں کو اللہ نے ایک طرح سے فضیلت دی ہے کہ بھائی اسلام لانے والے دونوں کے ساتھ اللہ جی بڑھائی کا وعدہ کیا ہے لیکن پچھے مکہ سے پہلے پہلے, پہلے ایمان لانے والوں کو کچھ خصوصی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جنہوں نے فتح مکہ ہونے سے پہلے کے کے اللہ کے راستے میں سخت کیا اور وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے غرض اللہ کے راستے میں سخت کیا یہ دونوں آپ کے برابر نہیں ہو سکتے سطح وقات فتح مکہ سے قبل جس نے قدار کیا اور اللہ کے راستے میں سخت کیا تو فتح مکہ کے برقار کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں سخت کرنے والوں کے برابر نہیں بلکہ اللہ الاولون کو کچھ زیادہ ہی عطا کی ہے اسی طرح اللہ ہوا تعالیٰ نے قیامت کے دن بھی ان کی عزت افزائی کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربانا شیخ قدیم جس دن اللہ تعالیٰ نہ وہ نبی کو رسبا کرے گا اور نہ اس پر ایمان لانے والوں کو ان کا نور ان کے سامنے یا ان کی گانے جانے گھوم رہا ہوگا اور وہ کہیں گے ربانہ نو لانا ہمارے لیے ہمارا مور مکمل کر ہمیں بخش دے ان تو ہر چیز پر خوف قدرت والا ہے یعنی قرآن مزید قرفان حمید میں اللہ سبحانہ تعالی نے شاپا ہوا صحابہ نے یعنی فضائل ان کے مناسب اور ان کے لیے جاب جا رضامندی ان کے سچے ہونے ان کے ایمان والا ہونے اور ان کے اہل تقویٰ ہونے کی گواہی دی ہے ی طرح نبی، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابۂ بجمائش کو باقی امت سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سی جنا عمران کی روایت صحیح مخاریف میں فرمایا صحیح تم رکن تمہارا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے سنبل ندیاں پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد ہوں گے سوس مل جینے جلونا ہوں پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد گے اور فرمایا قوماً یا خلون والا یوز کہ تمہارے پاس ایک ایسی قوم آئے گی جو خیانت کریں گے امانتوں کی پاسداری نہیں کریں گے وہ یس شون والا شلون اور گواہیاں درد نہیں کی جائیں گی یعنی بالکل بے بکٹ ہوں گے وہ یم جرون والا اور وہ نظریں مانیں گے لیکن اپنی نظر پوری نہیں کریں گے وہی مانو اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا یعنی وہ لوگ موٹا بننے کو اپنے جسم کو پڑھانے کو ہی ترجیح دیں گے لیکن ایمان کو بڑھانا یہ ان کے بہنوں کو مانتے بھی نہیں ہوگا اسی طرح سکینا وہ سریف قبر اللہ ان کی روایت صحیح بخاری میں ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زبان من النار ایسا زمانہ آئے گا کہ ہزاروں کی جعداد میں لوگ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے لوگوں کی پہ جماعتیں اور گروہ اللہ کے راستے میں جہاد و تکال کریں گے فیکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو کہا جائے گا کہ ہاں موجود ہے فیو تحمر تو اللہ رب الحا کر سما زبان آئے گا فیوق الباً صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے کوئی ایسا مدعا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام کو دیکھا ہے صحابہ کا ساتھی بنا یعنی کوئی تابری موجود ہے پیو بالو <عَم> تو کہا جائے گا کہ ہاں پیو تو اللہ تعالیٰ انہیں خطا عطا کریں گے پھر ایسا زمانہ آئے گا پیو خالو کی کمبن کا کہا جائے گا کیا کم میں سے کوئی ایسا بند ہے جو دیکھا ہو یعنی کوئی تابی موجود ہے پیو بالو <عَم> تو کہا جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیں گے صحابہ دبا یہ تین سب سے نبی صلی اللہ ان لوگوں کی برکت کی وجہ سے اہل ایمان کو فتح یاد کیا کرے گا تو یہ صحابہ زبان اللہ بجوری بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا بل سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں ہے میرے اصحاب کو کہو اگر تم میں سے کوئی آدمی سونا خرچ کرے ماں بالا کا سب تحادی ہی بالا نصیفہ ہو تو کوئی بھی ان کے ایک مرد یا آدھے بدھ کے برابر خرچ کیے گئے مال کے برابر نہیں پہنچ سکتا ان کا ایک بدھ یا آدھا بدھ تقریباً دو سو پچیس گرام اور پہنچ پہاڑ کیا ہے تقریباً چھ سات میل پر میل اتنا سونا اگر کوئی خرچ کرے تو کرام رضوان اللہ رحیم اجن کے ایک یا آدھے بدھ خرچ کیے گئے جاب کے برابر نہیں پہنچ سکتا تو یہ صحابہ کے نام اضبان اللہ علیہ بچنائیں کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا ان کا افغان و مرتبہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رضی اللہ حضر زیاد کے پاس آئے اور کہتے ہیں اے بلیا کن سبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا الخلام کہ حاکر اور کومار ان میں سے سب سے برے لوگ وہ ہیں الخلتما جو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی نہیں کرتے ان پر رہن نہیں کرتے یا تو ان سب مل تو میں سے بچ جا اللہ دینا آئے جتنے اور یہ آئے جتنے عمر ابو ہو بیگا الشچ جب کریم صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کے صحابہ کرام دیتے ہیں اور یہ اخاب شا یعنی وہ لوگ گھر میں شریک ہوئے ان میں سے اللہ جب یہ بات سنائی اور سب ہو رہی ہے بیٹھ جا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے میں سے اور چھوٹا اور حکیل ہے مفالا کہتے ہیں آتے کو چھاننے کے بعد جو برا باقی ہوتا ہے اس کو اس کو کہتے ہیں مقالہ یعنی بالکل ہلکا ہے فرماتے ہیں ہر کال کا ہوں مخالف کیا چھوٹا سمجھ سے کو ان اور کار سمجھتے ہو ہوں باقی ہوئی ہی یہ جو چھوٹا ون ہے یہ نبی کریم صن اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ون اور صحابہ کے علاوہ دیگر لوگوں میں پیدا ہوا ہے نبی کریم صن اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے کوئی بھی ہو چاہے اس نے رسول صاحب صنعما علی وسلم کے ساتھ ایک پل گزارا ہے یا اپنی ساری زندگی گزاری ہے ان میں صرف کم تر نہیں ہے صحیح وسرت کی روایت ہے سعید عبداللہ بن ابو موسیٰ اللہ ابو اب موسا الشعی اور تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نقل کری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھے ہی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایشا کی نماز ادا کریں پھر جائیں تو یہ سوچ کر ہم بیٹھے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے مسجد میں آئے اور پوچھا ماں جلدا ہونا تو اس وقت سے یہی پر ہو تو ہم نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی تو ہم نے کہا سوچا کہ آپ کے ساتھ ہی پیشا کی نماز ادا کر کے پھر جاتے ہیں آپ نے سمایا آسن تم تم نے بہت اچھا کیا مغرب ادا کرنے کے بعد پیشا تک بیٹھتے رہنا اور اشاء ادا کر کے گھر جانا بڑا اچھا تھا اور فرمایا اور اوپر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور بسایا انجو امن سنا ستارے یہ آسمان کے محافظ ہیں فائدہ جہاں تندو جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے اطراف تو آسمان پہ وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گا اور بنایا وہی میں اپنے صحابہ کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے محافظ ہوں امن کا ذمہ دار ہوں فائدہ مائی خاتون جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ سے وہ بڑا وقت آئے گا جن کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا ہے جن کا استفادہ کیا گیا ہے یعنی کتنے وہ رونما ہو جائیں وہ اچھا بھی اور میرے اصحاب یہ میری امت کے لیے محافظ ہیں فیلاب اچھا بھی جب میرے اصحاب دنیا سے رخص ہو جائیں گے اصا امتی مایو تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی امت بڑے بڑے فکروں میں اور لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہو کے تلسل کا شکار ہو جائے گا پھر لکھ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اللہ روایت کرتی ہیں مسلم کی حلیث ہے. کیسی ہے؟ کہ ایک آدمی نے پوچھا سیم لوگوں میں لوگ سے بہترین لوگ کون سے ہیں سرمایہ الفرم البی انا کی ہی وہ دور جس میں میں ہوں اس دور کے لوگ سب سے بہتر اور اچھے ہوں گے سن مستانی سن مستانی پھر اس کے بعد دوسرا دور اور اس کے بعد تیسرا دور یہ سب سے اچھے لوگوں اور بہتر لوگوں کا دور ہے اسی طرح صحابہ کے رضوان اللہ کا غیر سمجھنا لوگ ان کا اس قدر حیات اور اس قدر عزت کرتے تھے کہ ان کے سامنے غلط بیانی کرنے سے گریز کیا کرتے ہیں صرف مسلم کی روایت ہے ابو یوسف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کابن امر بن عباد ابو یوسف یہ بدری جری القدر صحابی ہیں جیسے افوا میں بھی شامل تھے کہتے ہیں کہ ان کے ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بچہ تھا اور ان دونوں نے اپنے اوپر چادر لے رکھی تھی اور ان کا چہر غصے کے ساتھ بھرا ہوا تھا تو اب وسیع اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے والے بلبادہ بن ولی باد ناجہ بن ولی بل بادہ بن شامل کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے چہرے میں کچھ غضب اور غصہ تھا تو ہم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ کے ہرش متغیر کیوں وہ تو کہتے ہیں کہ خلا شخص سے میں نے کچھ مال لینا تھا اور اس کا وعدہ تھا میں وہ گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کا ایک بیٹا جو کہ بہت کبھی قسم کا تھا بچہ میں نے اسے پوچھا تیرا والد فلر ہے اس کو کہتا ہے سمے ارسوں تک پذا مدا اری اس نے آپ کی آواز سنی تو آپ کی آواز سنتے ہی میری والدہ کے حجرے میں چلے گئے میں نے کہا پوکھ چیلیا اس کے پاس اس کو نکالا تو پوچھا کہ تجھے چھپنے پر کس چیز نے ابھارا میں ایک پاس آیا تھا جی تو چھپا کی تو کہتا ہے خانہ اللہ وسلم جسوں کا اللہ کی قسم میں آپ سے بات کرتا ہوں تو جھوٹ نہیں بولتا اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تو اس کی مخالفت کروں ایسا نہیں ہو سکتا واضح کی خلاف ورزی نہیں کرتا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ خود تو اللہ کی قسم میں بڑا فردر ہوں قرض ہے آپ کا مجھ پہ لیکن فی الحال علحدگی کی طاقت نہیں یعنی اس وجہ سے چنا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوگی تو کوئی جھوٹ نہ بولنا پڑے یا آپ سے باتا کروں اور پھر اس وعدے پر میں پورا نہ اتروں تو اس بات سے میں ڈرتا ہوں کیونکہ آپ صحابی ہیں صحابہ ہے بدنائش کا اتنا حیام وڈو کیا کرتے ہیں ابو یوسف رضی اللہ علیہ واتے آئی کیا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے تو وہ جو دستاویز انہوں نے لکھی تھی طرز کی وہ انہوں نے منگوائی اور اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ مٹا دی ابو یوسف رضی اللہ علیہ نے وہ کبھی دستاویز جو تیار کی تھی وہ ساری کے ساری مٹا دی اور کہنے لگے ان وجدہ فوان پکی اگر تیرے پاس پیسے ہوں گے تو مجھے ادا کر دینا وہ اللہ کی پھیل اور اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہوں گے رقم نہیں ہوگی تو میری طرف سے تو آزاد ہے میں تو اس پہ سوار نہیں کروں گا اور کہتے ہیں سب ہندو بس نہیں یہاں میں اپنی ان دو آنکھوں کو گواہ کراتا ہوں اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا کہتے ہیں بابا آہدا کی حالا اپنے سینے کے کر اشارہ کر کے کہا میرے دل میں اس بات کو محفوظ رکھا ہے یاد رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا من انا ہوا ہرن اور جس نے کسی تنگ کو جھیل دی یا اس کا فرق اس کو معاق کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے چھایہ میں کرے دیکھیں صحابی ہے اور صحابی کی عظمت اور رکتے کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے جھوٹی بات کرنے جھوٹا وعدہ کرنے سے رکتے اور پھر صحابی اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کل جس ہے اس کے پاس قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں تو صرف اس خاطر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا بھایا نصیب کرے اس کو قرض چھوٹ دینے تھے یہ ہیں وہ صحابہ کے رام رضوان اللہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر القروم کے لوگ ہیں سب سے عمدہ سب سے اگلا اور سب سے افضل لوگ ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس نے مجھے دیکھا وہ آدمی جس نے میرے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں بھی اس کی موت ہوئی تو یہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل اور مناسب جاوا جاب کیے ہیں ان شاء اللہ آئندہ صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو معروف صحابی ہیں ان کے الگ الگ, الگ مناقب اور قزائف آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ صحابہ کلام کی و احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوفی اللہ کروائے کی اللہ ملا پہلے کی سبقی